تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان کو نات بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد, محمد قریبا رہا ہے <م> <م> اپنا <نصیبا> رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا ڈاٹ رہا ہے کام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 ملك ملو انی المر ملا ذرون صدق اللہ سورت اللہ الانعام کی آئت نمبر سات ہے جس سے ہم آج کے درخت کا آغاز کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر کتاب ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے پیغمبر اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں والا مسوح بھی ای بھی پھر یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ باقی یہ کتاب ہے ایک تو یہ ہے کہ صرف نظروں سے دیکھے تو ممکن ہے کہ نظروں سے دیکھنے کے بعد کہیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ یہ آسمان سے آئی ہے کتاب اور اس میں سب ہدایات لکھی ہوئی ہیں یہ سب کچھ دیکھنے اور پڑھنے کے بعد بھی لقار الدین کفرو انہذا اللہ صفر المبین طب بھی حق کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے تو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کفار اور مشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر اللہ یہ معجزہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں نہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا اور جن کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی وہ کسی صورت بھی ایمان قبول نہیں کریں گے چاہے آپ کو ان کے منہ سے مانگا ہوا ہر مجھا دکھا دیں تب بھی وہ ایمان قبول نہیں کریں گے یہی کہتے رہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جر میں بھی فرمایا بلو فتح فضل اگر ہم ان کے لیے آسمان میں آنے جانے کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھ جائیں اللہ ایسی صورت بنا دیں اللہ بنا سکتے ہیں روزانہ لاکھوں فرشتے اترتے ہیں اور لاکھوں فرشتے چڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان منکروں کے لیے بھی اسی طریقے سے آسمان پر چڑھنا اور اترنا آسان کر دیتے یہ چڑھ جاتے دیکھتے اتر آتے لفالو انما سک اب تو پھر بھی آ کر کہتے کہ ہماری تو نظر بند کر دی گئی تھی نظر بندی کا عمل ہم پر کر دیا گیا تھا بلکہ ہم پر سہر اور جادو کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں جنت دوزف کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا تو فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے تو آپ ان کے مطالبات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں مکالو لن ضلع علی ملک اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر فرشتے کو کیوں نہیں نازل کیا جاتا یہ بھی مطالبہ کرتے تھے بعض اوقات اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ابل تو چاہیے تھا کہ نبی آتا تو فرشتہ آتا ہمارے جیسا انسان دکھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے شادی بیاہ بھی کرتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں مقالو مالی حاضر رسول یا قلوۃعامہ و یم شی کلاسواق یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں لولا ان دل ملک فون ماحو نذیرہ چلو اگر انسان ہی نے ہمارے جیسے انسان ہی نے نبی بن کر آنا تھا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا جاتا ابل تو نبی آتا تو فرشتہ نبی بن کر آتا انسان نے اگر انسان ہی نے آنا تھا تو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آتا یہ مطالبہ کرتے تھے اللہ نے اس مطالبے کا جواب دو طریقے سے دیا پہلا جواب فرمائے کہ اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی ایک مطلب تو اس کے یہ ہے کہ فرشتے عام طور پر اللہ کا عذاب یا اللہ کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں آخر جیسے قوم لوت پر آئے جیسے قوم سمود پر آئے جیسے قوم مدین پر آئے اللہ کا فیصلہ لے کر اللہ کا عذاب لے کر منکروں کے لیے تو اگر فرشتے آ جاتے تو اللہ کا عذاب بھی آ جاتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر یہ زندہ باقی نہ بچتے ایک مطلب تو یہ اور بعد میں اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اگر فرشتہ آ جاتا اپنی اصل شکل میں تو یہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے اخذ کرنا اس سے استفادہ کرنا اس سے سیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ دیو ہم کو نظر کیوں نہیں آتا اب دیو کہتے ہیں میں تو اپنی اصل شکل میں تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار رہو تیار ہوں لیکن تم مجھے اپنی اصل شکل میں برداشت نہیں کر سکو گے دیو اپنی اصل شکل میں آیا اور ہم بے ہوش ہو گئے فرشتہ تو جو سے بھی کہیں زیادہ وساعت والا جسامت والا قوت و طاقت والا ہیبت والا تو اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو یہ تو بے ہوش ہو جاتے وہ جو اخرس و استفادہ والا کام ہے وہ فرشتے سے نہیں ہو سکتا تھا اللہ اکبر اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انسان بھیجے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سرتاج اور وہ بھی انسان تھے ان سے اخذ و استفادہ آسان ان سے سیکھنا سکھانا آسان ایک دیہاتی بھی سیکھ رہا ہے ایک شہری بھی سیکھ رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھ لو جیسے میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کیا کرو جیسے میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھ لیا کرو جیسے میں شادی بیا کرتا ہوں تم بھی کیا کرو جیسے میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں تم بھی کیا کرو جیسے میں تجارت کرتا ہوں تم بھی کیا کرو جیسے میں معاملات کرتا ہوں تم بھی معاملات کیا کرو اور جیسے میرے اخلاق ہیں تم بھی ویسے ہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ کے نبی کی نقل اتارنا اللہ کے نبی جیسا بننے کی کوشش کرنا یہ تو آسان ہے آز اللہ یہ جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی جیسا بننے کی کوشش کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا یہ تو ناممکن ہے یہ تو ابو بکر صدیق کو مقام حاصل نہ ہو سکا عمر فاروق کو حاصل نہ ہو سکا تو ہمارے جیسے گناہ کو جیسے حاصل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی نقل تو اتاری جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلتے تھے حیا کے ساتھ ہم ویسے ہی حیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی جیسے ستر والا لباس پہنتے تھے ہم بھی ستر والا لباس پہنیں اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے اعلیٰ اخلاق سچ بولتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے امانت اور دیانت کا لحاظ کرتے تھے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے بڑوں کی عزت اور احترام کرتے تھے تو ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں تو نقل اتارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن فرشتے کی تو کوئی نقل نہیں اتار سکتا تھا فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی اور فرشتہ روزے نہیں رکھتا فرشتے کے اندر شہبت نہیں فرشتہ شادی نہیں کرتا اس کے بچے نہیں ہوتے اس کو تجارت کی ضرورت نہیں اس کو بکریاں چرانے کی ضرورت نہیں اس کو بازاروں میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں اس کو نیند نہیں آتی وہ تھکتا نہیں تو وہ ہمارا آئیڈیل کیسے بن سکتا ہے ہم اس جیسے کیسے بن سکتے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا اور پھر کہتا کہ اے لوگ تم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرو ہم تو اس جیسے بن نہیں سکتے اس کی جنس اور ہماری جنس اور ہاں نبیوں کی جنس انسان ہے تو ہم ان جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر ہم ان کے مطالبے کا لحاظ کرتے ہوئے فرشتہ اتار دیتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی دوسرا جواب یہ دیا بل نہ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اپنی اصلی شکل میں تو آ نہیں سکتا وہ تو نور ہے دیکھنا ممکن نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو غالباً زندگی میں دو بار اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے کے نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے بڑا فراخ بڑا تحمل والا اس لیے کہ نبی کے سینے پر تو وحی نازل ہو سکتی ہے تو اللہ کا نبی جو وحی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اللہ کے نبی کا سینہ کتنا مساط والا ہوگا کتنا تحمل والا ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی نے فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو آپ پر ایسا خوف اور اپ ایسی دہشت تاری ہوئی کہ آپ گھر میں تشریف لائے اور حیث خدیجہ اپنی اہلیہ سے فرمایا زم میں مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو تو عجیب سی کیفیت تھی کپ کپا رہے تھے آپ لرزہ تاری تھا جسم پر تو جب اللہ کے نبی جو اتنا بڑا سینہ رکھتے ہیں پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط سینہ وہ فرشتے کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے تو عام انسان کیسے کر سکتے ہے تو فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے بل البسنا علیہ یل بسول اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہے اگر فرشتہ نبی بن کر آتا وہ آتا انسان کی شکل میں حضور کے پاس جب بھی فرشتہ آیا انسانی شکل میں آیا اور عام طور پر حضور کے ایک صحابی تھے قلبی رضی اللہ عنہ تو جبرے امین آتے تھے ان کی شکل میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا وہ آتا انسانی شکل میں تو پھر یہ اشتباع میں پڑ جاتے کہتے کہ یہ تو فرشتہ نہیں یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو بھیجا انسانی شکل میں یہ دو جواب دیے ان کے اس مطالبے کے اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا بلا رسول من قبلک میرے محبوب آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء اور مذاق کی رسے آپ کی ہمت پست نہ ہو آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا پہا قبل لدین سخیر ما کانو جی یسحدی مگر ان مذاق اڑانے والوں پر وہ عذاب مسلط ہو کر رہا جس عذاب کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے قل فی الارض فرما دیجیے زمین میں چلو پھرو زمین میں چلو پھرو سم منظر کئی فکان آ المکذبین پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیوں کر ہوا زمین میں چلو پھرو لیکن کس لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر دیکھو جٹ والوں کا انجام کیسے ہوا کسی کو غرق کر دیا گیا کسی پر زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے کسی کو ہوا نے اٹھا اٹھا کے پٹخا اور کسی کی شکلیں ہنزیروں اور بندروں کی صورت میں مفق کر دی گئی اور بہت ساری یہ حالات شدہ قومیں ایسی تھی جو مکہ والوں کے آس پاس تھی بعض قو وہ تھی کہ یہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ان کے کھنڈرات تھے اور بعض قومی وہ تھی کہ یمن کی طرف جاتے تو راستے میں ان کے کھنڈرات تھے تو فرمایا کہ دیکھو سفر کرتے ہوئے دیکھو آتے جاتے ہوئے دیکھو چل پر کر دیکھو کہ جلانے والوں کا انجام کیسے ہوا کل مما فما بات بل فرما دیجئے کس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے کون ہے مالک زمین کا کون ہے مالک آسمان کا کون چاند کا سورج کا ستاروں کا سمندروں کا دریاؤں کا انسانوں کا جنوں کا سونے چاندی کے انبار کا کون ہے مالک کس کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ اللہ فرما دیجیے دی صرف اللہ کی ملکیت ہے لامالک اللہ اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں حقیقی مالک صرف اللہ انسان کو استعمال کے لیے اس نے کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں دی ہیں مالک بنایا ہے لیکن حقیقی مالک خود انسان کا بھی اللہ انسان کے اعضاء کا بھی اللہ انسان کی اولاد کا بھی اللہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ انسان کی زندگی کا بھی مالک اللہ سب کا مالک اللہ کتبہ الرحمہ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اللہ وقت اللہ پر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جا سکے لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لی ہے کہ میں رحمت کروں گا اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو وہ رحمت کرتا ہے اس نے انبیاء بھیجے اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس نے ہمیں زندگی دی اس لیے کہ وہ رحمان ہے وہ رزق دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے نہ معلوم کیسی کیسی بلاؤں سے کیسی کیسی جیسوں سے کیسی کیسی آفات سے کیسے کیسے حوادث سے اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس نے یہ جسم عطا کیا اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس نے ظاہری اور باطنی نیم سے عطا کی اس لیے کہ وہ رحمان ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو فائدہ پہنچایا جائے اگر کہ اس بندے کو اچھا نہ لگے اور اگر کہ اس کو اس میں تکلیف ہو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو نفع پہنچایا جائے فائدہ پہنچایا جائے اگر کہ جس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا اور اس پر یہ شاک گزرتا ہے بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کو لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے اللہ اکبر ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا مہربانی کا سلوک کیا وہ آپریشن کرتا ہے جسم میں چیر پھاڑ کرتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں باپ وہ باپ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحمت ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اس کو سختی بھی کرنی پڑے تو وہ سختی کرتا ہے اور یہ سختی کرنا بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے اس کی محبت کا تقاضا ہے اور جو باپ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش نہیں کرتا اور سختی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحمت نہیں ہے تو اللہ تو ارحم الراہمین ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ رحمت ہے جو کچھ ہے وہ رحمت ہے اس کی طرف سے نعمت بھی رحمت ہے اور نعمت سے محرومی بھی رحمت ہے صحت بھی رحمت ہے اور بیماری بھی رحمت ہے اولاد کا ملنا بھی رحمت ہے اور اولاد کا نہ ملنا بھی یہ رحمت ہے زندگی ملنا یہ بھی رحمت ہے اور موت یہ بھی رحمت ہے جو کچھ ہے ابلاح اور آزمائش یہ سب رحمت ہے یہ بیماری یہ بخار یہ تکلیفیں یہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے آپ کہیں گے کہ پھر ہم اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں الا بیماری سے شفا دے دے الا اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے غربت کو ختم کر دے گھر میں فقر و فاقہ ہے الا اس سے نجات دے دے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ دعا کرنے کا بھی اسی نے حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں جب میں اس طریقے سے تمہیں آزماؤں اور اطلاع اور آزمائش میں ڈالوں تو مجھ سے دعا کیا کرو خود اس نے سکھایا رب ربرہم اے پر رحم فرما یہ اس نے سکھایا اس کے نبیوں نے اسی طریقے سے دعا کی رب ربی مسنی رب مجھے تکلیف پہنچی ہے میں بیمار ہوں مصیبت زدہ ہوں پریشان ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے بے شک یہ بیماری بھی رحمت ہے مگر شفا بھی رحمت ہے اے اللہ میں کمزور ہوں اس بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا اس بیماری کی رحمت کو شفا کی رحمت میں تبدیل فرما دے تو ہم کمزوری کی وجہ کہ ہم کمزور ہیں مولا ہم کمزور ہیں یہ بھی اسی نے سکھایا کہ مجھ سے دعا کرو ربنا بلا تحملنا ہم ملنا مالا پا قطل بھی مولانا ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال دینا جس کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو اتنا بوجھ نہ ڈال دینا اے اللہ ایسی بیماری ایسا غم ایسا دکھ ایسا حادثہ کہ ہم برداشت نہ کر سکیں مولا اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا تو یہ بھی اس نے اسی, اسی نے سکھایا امام ابن ائم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں بیماریاں ہی بیماریاں پریشانیاں ہی پریشانیاں کوئی شخص بھی یقین فرمائیں دکھ اور پریشانی سے خالی نہیں ہے کوئی شخص یہ حقیقت آپ تلاش کر کے دیکھیں یا تو پاگل ہوگا پاگل دماغ ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں پاگل یا تو حقیقی پاگل یا مصنوعی پاگل نشہ پیلیا اور دنیا مافیہا سے بے خبر وہ تو گٹر کے کنارے بھی بیٹھا یوں سمجھے گا کہ میں اسلام آباد کے تخت پر بیٹھا ہوا بلکہ کہے گا اسلام آباد کے صدر کے بھی کیا مزے ہیں جو میرے مزے ہیں. ہیرون کے تن گونٹ اس کو دستیاب ہے بس اسی پر وہ مست ہے خوش ہے تو یا تو پاگل ہوگا اور پاگل کو کوئی دکھ نہیں ہوتا پاگل ہے یا پھر جن اور دیو ہوگا